أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وانفثه وانفث لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء صنفت ما قالوا وعمت لهم الانبياء ابي حق ونقول ذوقوا عذاب لقت سمی اللہ یقین بلا شبہ اللہ نے سن لی قول اللہ دینا ان لوگوں کی بات قارو جنہوں نے کہا ان فقیر ان کہ بے شک اللہ تعالی فقیر ہے نحن اور ہم غنی ہیں الریب یقیناً ہم ضرور ہم لکھیں گے ماں کارو ان کی بات کو وہ قتل ہو بل اور ان کا ان کو قتل کرنا غیر حق بغیر پہ وہ اور ہم کہیں گے دو کو چکھو ازاول خرید جلانے والی جہنم کا عذاب پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی تو یہودی اس ترغیب پر اعتراض کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی مال کی ضرورت پڑ گئی ہے حقیقت میں یہ نبوت پر دان تھا جب اللہ سبحانہ و تو نے یہ عید کی اللہ کون ہے جو اللہ کو کر دے حسن دے تو کہنے لگے لو جی اب اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے قرضے مانگنے پر اترایا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ, ایل ناول کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ قبیر ہے اور ہم غنی ہے اللہ تعالی نے بات سن لی ہے یہ نبیوں کو جو قتل کرتے رہے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں ہم ان کا انبیاء کو نہ ہم قطر کرنا اور ان کی یہ باتیں یہ سب ضرور لکھیں گے درج کریں گے نام آمال میں قیامت <الْحَرِيم> کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ چکھو اب جہنم کا جلانے والی کا عذاب تو قیامت کے دن ایسے مجرموں کو کیسے کردار جائے گا اور عذاب حریف کی سزا میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے دی ہم دی یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے مبارک کا سیکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اللہ تعالی بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے لیکن جب مبالغے کا سیگا نفی کی سیار میں آئے تو اس وقت نفی میں مبالغہ ہوتا ہے اس وقت نفی میں مبالغہ مراد ہوتا ہے لیسا بھی ذرام مطلب ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں اللہ دینا قابل وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ کہ اللہ تعالی نے ہم سے یہ وعدہ دیا ہے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے اللہ رقم رسول کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتہ یا قربان حتیہ کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کے آئے تو دیجیے میرے پاس میری میرے سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے بل واضح دلائل لے کر قل تم اور وہ جزا لے کر بھی جو تم نے کہا ہے فلی مقتل تم تو تم نے انہیں قطن کیوں کیا ان کو تم اگر تم سچے ہو یہ ان کا ایک دوسرا اعتراض تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں پیش کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے آگ لیا ہے کہ تم نے کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک کہ رسول کوئی اللہ کے سامنے قربانی نہ پیش کرے اور اس قربانی کو آگ نہ کھا کوئی رسول جب قربانی پیش کرے آسمان سے آگ اترے اور آپ اس قربانی کو کھا جائے پھر تم نے اس رسول کو سچا ماننا ہے اس پر ایمان لانا ہے حالانکہ اللہ سبحانہ خان تعالی نے ایسا حکم کسی کتاب میں نہیں دیا یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوئی تھی بات بنائی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان بھی ان انبیاء کو بھی سب کو یہ موجودہ آگاہ نہیں ہوا باب کو یہ موجودہ آگاہ ہوا لیکن سب کو نہیں تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قد رسل من قبلی و یہ جس موجنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا کام ہو قربانی پیش کی جائے اور آن اترے اس کو کھا جائے کچھ رہے ہیں کئی رسول جن کے پاس یہ موجودہ ہوتا تھا ان کو بھی تم قتل کرتے رہے ہو تو ان کو تم نے بے قتل کیوں کیا ہویا. ان کو تم ساد اگر تم سچے ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ ایسا رسول آئے گا جو یہ بوجا دکھائے تو تم نے ایمان لانا ہے پھر اس وقت کیوں نہیں ان کو ان رسولوں کو ربیوں کو بھی قطر کیوں کرتے رہے انکو کا بس اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں فقد کل دیسول ملکی کا تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جارو بلبئی کے ناتی بس جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے یہودیوں کے الٹے سیدھے ان اعتراضات کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبوہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو نپلا رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں غم نہ کریں کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی وہ یہ لوگ اسی طرح کا سلوک کر چکے ہیں وہ ان کے پاس وعدے ددائر اور موجزات بھی لے کے آئے اور زبر چھوٹے چھوٹے صحیفے وہ بھی لے کے آئے اور اسی طرح کتاب منیر روشن کتاب بڑی کتابیں وہ بھی ان کے پاس لاتے رہے مثر دوراتی ہیں تو ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا تو اگر آپ کو امکا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پریشان نہ ہو صرف آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا پہلوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کل لف سنزا کاتل موت ہر جان بوت کو چکھنے والی ہے وہ ان کو نہ اور یقیناً تم تمہارے اجر تم کو یوم قیامتی قیامت کے دن ہی تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے پورے ناری و ادیر پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاض وسط تحقیق وہ کامیاب ہو گیا یہ بھی زندگی اللہ متا الغرور مگر دھوکے کا سامان مخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تھا نے وعدے کر دیا ہے کہ یہ جو مال و منال جمع کرتے پھرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے اور مال جمع کرنے کی خاطر کنجوسی پہ اترے ہوئے ہیں اللہ تیر میں خرچ نہیں کرتے یہ سارے کا سارا کچھ حانی ہے فنا ہو جانے والا ہے مال بھی ختم ہو جائے گا اور انہوں نے بھی آخر مار جانا ہے جمع کرنے کا ان کو کوئی ہونے والا نہیں ہے آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے اور انسان وہ آخرت میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے جہنم سے بچ جاتا ہے آنکھ سے دور ہو گیا جنت اس کو مل گئی تو یہ کامیابی ہے تو انسان کو تگون آخرت کی کامیابی کے لیے کرنی چاہیے اور جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو بتانے غرور دھوکے کا سامان ہے اس کے ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے غرور غین پر پیش اس کا مطلب ہوتا ہے دھو دھوکہ اور غین پر اگر زبر آئے اس کا مطلب دھوکا دینے والا لا اللہ کے بارے میں تم کو دھوکا دینے والا دھوکے میں ممتلا نہ کر دے یعنی شیطان غین پر غبر تو دھوکا دینے والا پیش آئے تو دھوکا فی اموالی کم بان خوشی کم تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے وَلَا من اللہ اوت الکتاب امن قبل کم اور تم ضرور سنو گے من اللہ لوگوں سے اوت الکتاب امن قبل جنہیں تم سے پہلی کتاب دی گئی و مین اللہ دینا اشرف اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مشرقوں سے اور پہلے اہل کتاب سے تم سنو گے ازن کثیرا بہت زیادہ تکلیف یعنی تکلیف دہ باتیں سی باتیں تم ان سے سنو گے وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو وہ تتقو اور تقوا اختیار کرو تو ان ناداری کا من عزم امور تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ <تصفح> <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آئندہ بھی جانو مال میں تمہاری آزمائش کو میں جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا اور اسی طرح مالی نقصان بھی ہوا پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے تو فرمایا یہ جو آزمائش ہے جانی آزمائش اور مالی آزمائش یہ مسلسل چلتی رہے گی تمہاری آزمائش ہوگی ہر قسم کی قربانیت تمہیں پیش کرنی پڑیں گی مال تلف ہو جائے بندہ کوئی بیمار پڑ جائے بندہ کوئی قطر ہو جائے یہ آزمائشیں ہیں اللہ سخانحبت اعلیٰ کی طرف سے اور جو بندہ ان میں صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہ کامیاب اہل کتاب اور مشرقی کی زبانوں سے تمہیں تانے بھی سننے پڑیں گے وہ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے دل آزار اور جگر خراش قسم کی تان و تشنی وہ ان کی طرف سے ہوگی اور جھوٹے الزامات وہ بھی تم پہ لگیں گے یہ سارا کچھ ازارسام باتیں ہیں یہ تمہیں سننی پڑے گی جیسے منافقین جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو ستاتے رہے سورہ منافقون اور سورہ میں اللہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی طرح بن اشرف یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رضوان اللہ ان کی ہجب کی ان کے بارے میں بد زبانی کی اور اپنے قصیدوں میں اپنے اشعار میں مسلمان خواتین کا نام لے کر ان کی برائی بیان کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا علاج ہے تم صبر کرو اور ثابت قدمی اختیار کرو استقلا سے کام لو اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار صبر و استقلاال اور اللہ تعالیٰ کا تقوا یہ دو ایسے امور ہیں کہ نظالی کامور یہ بڑے ہمت والے کام ہیں امور کی پختگی میں سے ہے تم اپنے ایمان پر پختہ ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم بھی صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی کسی طرح کی بد زبانی انہوں نے کافروں کے ساتھ نہیں کی اور نہ ہی امر کوئی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح کرتے چلے آئے تھے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاغ دیا اور اسلام کا ڈکا بجنے لگا کتاب اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے اختا ہوا اوت جن کو کتاب دی گئی لتبئی نوناسی کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور واضح کر کے بیان کرو گے ولا تخت مونا اس کو چھپاؤ گے نہیں ہوا پھر انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا بشتارو بھی تھمن کلیلا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدی فبسا تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے یعنی اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کتابوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں جو بشارتیں ہیں وہ آپ نے یہ ساری بیان کرنی ہے نبی کی آخری نبی کی علامات اس کے بارے میں پیش گوئیاں بشارتیں اور احکام جو اللہ نے کیے ہیں یہ لوگوں کے سامنے بہر صورت کھول کھول کے بارے کا کے تم نے بیان کرنے ہیں اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے لیکن انہوں نے ان بشارتوں میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی لفظی تحریف بھی کی اور مانوی تحریف بھی کی الفاظ بھی بدلے اور پھر مرنا بھی بدلا جہاں معنی بدل سکے مرنا بدلا اور جہاں بس چلا وہاں پہ الفاظ ہی تبدیل کر دیے بدل دیے اور بشانتوں اور علامتوں کو چھپایا ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ آب ہو رہی اللہ کا یہ جو حکم تھا کہ ایسا نہیں کرنا چھپانی نہیں پا والے کھول کا بیان کرنی ہے اس حکم کو انہوں نے پسے پشت پھینک دیا وش بدلے تھوڑی قیمت خریدی دنیا بھی مفاد و کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پسے پس پس پھینک دیا رون تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمجی کے اندر ہے فرمایا جسے جس کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا کوئی بھی علم اس کے پاس ہے اس علم کے متعلق اسے اس سوال کیا گیا اس کو پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ علم چھپا لیتا ہے قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے دی. تو یہ حکم اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو علم ہے اس کو ظاہر کریں کھول کر واضح کر کے بیان کریں چھپائیں نہیں دنیاوی منفیت اور لالچ کی خاطر اللہ رب العالمین کے حکامات کو سے پشت نہ پھینکتے آپ ہر کس ان لوگوں کو نہ گمان کریں نہ خیال کریں اللہ دینا یہ جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر بما اتو جو انہوں نے کیے اپنے کرتوتوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں وہ اور وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں کام کیے ہی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے فلا تقصب نہ آپ ان کو عذاب سے نجات پانے والے ہرگز نہ سمجھیں والاب ان قلیم اور ان کے لیے دردناک الم ناک عذاب ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں پر تو یہ اتراتے چلے جاتے ہیں اس پر تو بڑا اتراتے ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ان کے متعلق بھی چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے بارے میں ان کی تعریف کی جائے اب بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ پھوتے مارنے والے کیا ہوتا کچھ نہیں ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ پڑھا لو چاہتے ہیں کہ جو کام کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریف ہو تو اللہ صبح تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کی پکڑیں گے یہ آئے اصل میں یہود اور منافقین کے بارے میں نازر ہوئی ہے عبداللہ عباس اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا پھر خوش ہوئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا ہے اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے حالانکہ خوش نہیں کیا بلکہ مطمئن نہیں کیا بلکہ دھوکہ دیا جھوٹ بولا قدر کیا اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ منافقین ایسے تھے جو آپ کے ساتھ نہ جاتے نہ ہی آپ کے ساتھ وہ میدان جنگ کے لیے تیار ہوتے چلتے بلکہ آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور گھروں میں بیٹھے رہنے پر وہ بڑا خوش ہوتے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے ادھر بہانے ہیلے وہ تراش کر کر کے جھوٹے پیش کرتے اور ان عذر اور بہانوں اور جھوٹے ہیلوں پر وہ قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عید نازل کی والا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے بچنے والے ہیں والاب العلی اور ان کے لیے دردناک آلام ہے وہ اللہ ہی ملک اس اِوَ سراغاتی وسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ اللہ اللہ شین کدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے